بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو اکتالیس حجری جمعہ سانیہ کی گیاروی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت اسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عباسی خلافت میں پانچ مشکلات درپیش تھیں جن میں سے دو مشکلات کا ذکر گزشتہ سبق میں کیا گیا ہے یعنی ولی آہدی اور بین الاقوامیت کی مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے آج کے سبق میں تیسرے مسئلے کا ذکر کیا جائے گا یہ مسئلہ ہے زندیقوں کی تحریک کا زندیق فارسی کا لفظ ہے یہ ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا فارس اور ایرانیوں کے علاقے میں یہ مذہب پہلے بھی موجود تھا جس کے دو بڑے پیشوا تھے ایک کا نام مزدک اور دوسرے کا نام مانی تھا ان دونوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ دو ہیں روشنی کا خدا اور تاریکی کا خدا اور یہ مسلمانوں نے جن اعمال کو حرام قرار دیا ہے انہیں حلال قرار دیتے تھے محرم یعنی ماں بہن بیٹی وغیرہ کے ساتھ جنسی تعلق کی یہ اجازت دیتے تھے ساتھ ساتھ یہ ہندوستان کے کافروں اور مشرقوں کے تناسخ ارواح اور حلول کے عقیدے کے بھی قائل تھے ان لوگوں نے شیعیت کی چادر اوڑی اور یہ مسلمانوں کا اور اسلام کا مقابلہ کرنے لگے ان لوگوں کے دو بڑے بڑے مقصد تھے یعنی یہ شیعیت کی چادر اوڑ کر مسلمانوں کے خلاف مصروف عمل تھے اور ان کے دو بڑے بڑے اہم مقاصد تھے نمبر ایک القادم دو ارساد یہ جو عربوں کی حکومت قائم ہوئی ہے اسے ختم کرنا اور مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنا خراب کرنا رہی بات عربوں کی حکومت کو ختم کرنے کے سلسلے میں تو اس کے لیے انہوں نے دو طریقے اور دو اسلوب اختیار کیے تھے ایک اسلوب اور ایک طریقہ اس میں سیاسی تھا دوسرا طریقہ اس میں دینی تھا سیاسی جو اسلوب اور طریقہ ہے اس کا ذکر جیسے پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو فارسی قوم سے تعلق رکھنے والے عناصر عباسی خلافت میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چل کر مصروف تھے وہ اس سیاسی طریقے کے ذریعے اربوں کی حکومت کو ختم کرنے کے درپے تھے دراصل یہ اپنی ہوئی سلطنت اور ہوئی عزت و شان و شوکت کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن درپردہ یہ اپنے اصلی مقاصد کو اور اہداف کو چھپا کر خلافہ کی اطاعت کیا کرتے تھے ظاہر میں اور ان کی خواہشات کی طباع کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ وفادار رہتے تھے ان کے لیے ان میں سے ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے ابو مسلم خوراسانی ان کے بعد دوسرے نمبر پر برمکیوں کا خاندان ہے پھر آلو سہل اور آلو طاہر ہے یعنی سہل کا خاندان اور طاہر کا خاندان یہ تو ان کا پہلا طریقہ تھا سیاسی اعتبار سے خلافت کو اور اربوں کی عمارت اور سلطنت کو نقصان پہنچانے کا اور ان کا جو دوسرا طریقہ تھا وہ سول نافرمانی یعنی خلیفہ کی اطاعت سے نکل کر خلیفہ کے خلاف انقلابات اور فتنے کھڑے کرنا یہ ان کا دوسرا طریقہ تھا ان میں سے مشہور جو انقلابات ہیں ان میں سے انقلاب راوندی اور انقلاب خرمی اور انقلاب بابکی یہ مشہور انقلابات ہیں جو کہ فارسیوں نے مسلمان اور اسلامی خلافت کے خلاف کھڑے کیے تھے دوسرا جو مقصد ان کا تھا وہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنا تھا مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے یہ شیعیت کا لباس پہنتے تھے اور شیعیت کا لبادہ اوڑ کر یہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرتے تھے پرانے جو فارسیوں کے ایرانیوں کے مجوسی عقائد تھے ان کو یہ مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے خصوصی طور پر جوان طبقہ ان کے عقیدے سے متاثر ہوتا تھا اس لیے کہ مانی جو کہ ان کا روحانی پیش ہوا تھا وہ لذت کے حصول کے لیے شراب پینے کی اجازت دیتا تھا اور ناؤ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرنے کی اجازت دیتا تھا اور ناود باللہ ان سے جنسی تسکین اور جنسی اختلاط کی اجازت دیتا تھا عباسی خلیفہ منصور زندیوں کا بہت سخت پیچھا اور تعکب کیا کرتے تھے اور جس کے بارے میں بھی دلیل قائم ہو جاتی کہ یہ زندیق ہے یا زندیقوں کا داڑی ہے اسے فوراً قتل کر دیا کرتے تھے اور خلیفہ مہدی کا بھی یہی طریقہ رہا تھا وہ بھی توبہ کرنے کا موقع دیتے تھے اور جو توبہ کرتا اسے چھوڑ دیتے نہ کرتا تو اسے قدل کر دیتے تھے خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے موسیٰ ہادی کو بھی اسی طرح وسیعت کی اور ان کے بعد ان کے بیٹے ہارون الرشید نے اپنے والد اور اپنے بھائی کے طریقے کے مطابق زندگی کا زبردست آف کیا اور جس کے بارے میں بھی زندگی کا ثبوت ہو جاتا اسے یہ قتل کر دیا کرتے تھے معمون رشید کے زمانے میں ذرا معاملہ مختلف تھا جب انہیں کسی زندگی کے بارے میں پتا چلتا تو اسے گرفتار کر کے ان کی مجلس میں لایا جاتا اور ان کی مجلس میں معتزلہ کے بڑے بڑے علما ہوتے جو کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے بعض دفعہ وہ اس کو مطمئن بھی کر دیا کرتے تھے اور اس طرح اسلام کی طرف وہ دوبارہ لوٹ آتا مامون رشید ان مناظروں میں خود شریک ہوتا تھا اگر وہ زندگی پیچھے نہ ہٹتا اپنے غلط عقائد اور نظریات کو نہ چھوڑتا تو مامون رشید اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا کرتے تھے اسی طرح معتسم باللہ نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا انہوں نے اپنے مشہور قائد افشین کو عدالتی کاروائیوں کے بعد اس کے اوپر زندگا ثابت ہونے کے بعد اسے قتل کرنے کا حکم دیا یہ تو عباسیوں کے زمانے میں تیسرا مسئلہ تھا اس کے بعد آج کے سبق میں ہم عباسیوں کے زمانے میں جو چوتھا سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کا ذکر کریں گے یہ مسئلہ فتنہ خلق قرآن کے نام سے مشہور ہے اس فتنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم جو کہ اللہ کا کلام ہے یہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے یعنی جس طرح انسان فنا ہو جاتے ہیں انسان مخلوق ہیں اسی طرح اللہ کا کلام بھی فنا ہونے والا ہے اور اللہ کا کلام مخلوق ہے یہ معتزلہ نے عقیدہ بنایا تھا یونانی فلسفے اور دوسرے فارسی شرقی علوم کے نتیجے میں ان کے دماغوں میں یہ عقلی مباحث پیدا ہوئے اور انہوں نے دین میں مختلف قسم کے خود ساختہ گھڑے ہوئے عقائد ڈال دیے جس کے نتیجے میں شریعت کے مسائل میں اور خصوصی طور پر عقائد کے معاملات میں بہت زیادہ انحراف اور گمراہی کا دخل ہوا یعنی مسلمانوں کے عقائد میں انحراف اور گمراہی کا بہت بڑا اثر ہوا اس مذہب کو معتزلہ کا مذہب کہا جاتا ہے جس نے عقل کو ترازو بنا لیا تھا کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے معتزلی مذہب کے بعض بڑے بڑے پیشوا مامون و رشید خلیفہ کے بہت ہی نزدیک آ گئے تھے اور ان کے مقرر بن گئے تھے انہوں نے معمون الرشید کو اپنے غلط اور بداتی مذہب کے بارے میں مطمئن کیا اور مامون و رشید ان سے بہت متاثر تھے ظاہر سے بات ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس اب خلیفہ جو کہ خود معتزلہ کے مذہب سے متاثر ہے تو اس نے اہل سنت والجماعت کے علماء فقہ اور محدثین کو ستانے کا سلسلہ شروع کیا خلیفہ مامون الرشید نے فقہا کی گرفتاری کا حکم جاری کیا یعنی جو کوئی بھی خلق قرآن کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانتا اسے گرفتار کیا جاتا جبکہ مامون الرشید رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے جا رہے تھے انہوں نے ترسوس پہنچ کر اپنے نائب کو حکم دیا کہ جو علماء بھی قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں انہیں آزادی دی جائے اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں یعنی قرآن کریم کو مخلوق نہیں کہتے تو انہیں سرکاری مناسب اور عہدوں سے ہٹایا جائے ان کی گواہی غیر معتبر قرار دی جائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے روکا جائے اور فتوا دینے پر پابندی لگا دی جائے اور اگر پھر بھی کوئی سرکاری حکم کو نہ مانے تو اسے زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے اس وقت خلیفہ مامون رشید ترسوس میں تھے شام کی سرحدوں میں حضرت امام محمد بن حمب الرحم اللہ تعالی اس عقیدے کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم انقلاب برپا کیا اس فاسد عقیدے کے خلاف چنانچہ معمون الرشید کے سرکاری اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر کے ترسوس کی طرف بھجوایا راستے میں حضرت امام محمد بن حمل رحمہ اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے مامون الرشید کے ساتھ اکٹھا نہ فرما اللہ تعالیٰ نے امام محمد بن حمب رحمہ اللہ کی دعا قبول فرمائی اور مامون الرشید کا وہی انتقال ہوا امام محمد بن حمب الرحمہ اللہ بغداد کی طرف واپس لوٹا دیے گئے معمول اور رشید کے بعد موتسم باللہ خلیفہ بنے موتسم باللہ کے بعد واسق باللہ خلیفہ بنے یہ سب کے سب اسی عقیدے پر گامزن تھے حتیٰ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہی عقیدہ سکھلایا کرتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اس سلسلے میں بہت زیادہ لوگوں پر ظلم و ستم کا ایک سلسلہ جاری تھا حتیٰ کہ واس باللہ کے زمانے میں عظیم محدث احمد بن نصر خزائی رحمہ اللہ تعالی کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور مسلمان اسیروں اور قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا دو سو اکتیس ہجری میں تو صرف انہی قیدیوں کو چھڑایا گیا جو کہ قرآن کو مخلوق کہا کرتے تھے اور جو قرآن کو مخلوق نہیں کہتے تھے انہیں نہیں چھڑایا گیا گویا کہ اختلاف اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنے پر تو یہ تیار تھے لیکن اپنے ان مسائل سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے اس وقت مجھے وہی واقعات یاد آ رہے ہیں جو کہ مسلمانوں میں اس زمانے میں معمولی اور فروئی مسائل میں پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ چند دنوں پہلے ایک ساتھی نے ایک تصویر بھیجی تھی کہ ایک ہی جگہ میں دو مسجدیں ہیں ایک ہی پلاٹ ہے ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی لائن میں دونوں مسجدیں ہیں دو محراب نظر آ رہے ہیں پوچھا گیا تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دعد والوں کی مسجد ہے اور ایک دعد والوں کی مسجد ہے یعنی ایک ولدال کہنے والوں کی مسجد ہے اور ایک ولدال کہنے والوں کی مسجد ہے گویا کہ مسلمان جب آپس کے اختلافات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں تو اللہ جل جلال ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جس کے نتیجے میں کفار کے غلامی تو مسلمان قبول کر لیتے ہیں لیکن آپس کے اختلافات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے واسف باللہ نے حتیٰ کے سرحدوں پر موجود جو مجاہدین تھے جو ان کے لشکری تھے ان کو بھی آزمایا ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا اور سرکاری فرمان جاری کیا کہ جو کوئی بھی ان میں سے قرآن کو مخلوق نہ کہ اسے گرفتار کیا جائے چنانچہ چار ایسے شخص نکلے جنہوں نے قرآن کریم کو مخلوق کہنے سے انکار کیا تو ان کو گرفتار کر کے ان کی گردن مار دی گئی پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ متوکل خلیفہ بنے انہوں نے آ کر خلق قرآن کے اس مسئلے کو ختم کروایا اور امام محمد بن حمب رحمہ اللہ اپنے گھر سے عزت و اکرام کے ساتھ نکلے جبکہ وہ معمون الرشید متسم اللہ اور واسق باللہ کے زمانے میں یا قید و بند کی مشقت میں تھے یا اپنے گھر میں نظر بند تھے متوکل نے امام صاحب رحمہ اللہ کی عزت کی ان کا اکرام کیا اور احمد بن ابی دواد جو کہ معتزلوں کا بڑا پیشوا تھا جس نے ان سب کو گمراہ کیا تھا اسے متوکل نے معذول کیا اس کی جو مال و دولت تھی وہ سب اپنے قبضے میں لی اور اسے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ قید میں ڈالا وہ افا بہ الفالج فما تھا اور اس کو فالج کی بیماری لگی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوا عباسیوں کے پہلے دور میں جو پانچواں بڑا مسئلہ تھا وہ ایش و عشرت کی زندگی اور دینی اعتبار سے بےراہ روی تھی استاد محترم فرماتے ہیں فقط احدثت هذه الحياه القارئه تراخيا في الاخلاق الاسلاميه یہ جو عيش و عشرت کی زندگی تھی اس نے مسلمانوں کے درمیان اخلاقی بے راہ روی پیدا کی وا اصبح اللهو والمجون والعبث من سمات كثير من اہل ذلك العصر اور اس زمانے میں لوگ لغو اور بیکار قسم کے کاموں میں مشغول رہنے لگے حتیٰ کے تاریخی کتابوں میں خلافہ کے محلات میں اور عمرہ کی کوٹھیوں میں کیا کچھ ہوتا تھا اس کا بہت طویل ذکر ہے جس کے ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے تاز محترم فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ اور غلط باتوں کا کچھ زیادہ ہی حصہ ہے لیکن جیسا بھی ہو راہ کے نیچے آگ تو ہوتی ہی ہے دال میں کالا ضرور ہے وکانزا دکر اس پہلے دور میں جو ہم نے پانچ مسائل ذکر کیے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ان سب نے مل کر اسلامی خلافت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا جس کے نتیجے میں عباسیوں کے دوسرے دور میں عمرہ اور کمانڈر حضرات خلافہ سے کھیلتے تھے حتیٰ کہ ممالک یعنی غلام بھی خلافہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ان کو معذول کیا کرتے تھے جو دل چاہتا وہ ان کے ساتھ کرتے تھے اللہ جل جلالہ ہمیں مضبوط اسلامی خلافت اور اسلامی عمارت نصیب فرمائے